آئیے دریائے سندھ کے کنارے کنارے گوتم بدھ کے عقیدت مندوں کی اس سرزمین پر چلیں لداخ کی سرزمین پر دریائے سندھ کے کنارے پانچ دس گھروندوں کے گاؤں اپشی سے میں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ چلا تو میری پشت پر تبت اور میرے سامنے لداخ تھا کسی زمانے میں یہ سارا علاقہ تبت تھا کوئی خطہ چھوٹا تبت کہلاتا تھا اور کوئی بڑا تبت کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے دو تین سو سال پہلے درد باشندے اور بعد میں کشمیری بھکشو لدداخ پہنچے اور اس سرزمین پر گوتم بدھ کی تعلیمات کا پچار کیا یہ چھوٹے چھوٹے قد چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے اونچی کپڑوں میں لپتے ہوئے مارفت اور ہدایت کی راہ پر چل نکلے ہاں ہم اپی سے چلے ہمیں دریا کے دائیں کنارے پر لے کی طرف چلنا تھا اچانک ہماری کار نے ایک پل پر دریا پار کیا اور پتریلے میدانوں میں چلنے کے بعد پہاڑ پر چڑھنے لگی وہی بنجر پہاڑ جن پر ریت بکھری تھی پتھر پھیلے تھے اور ان سب کے اوپر برف جمی تھی میں نے اپنے میزبانوں سے یوں ہی ہنس کر کہا کہ کیا ہم اس برف تک چلیں گے وہ بولے جی ہاں لداخ میں کسی کو اردو آتی ہو یا نہ آتی ہو جی اور جی ہاں ضرور کہا جاتا ہے اور بڑے ادب سے کہا جاتا ہے پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے واقعی برف قریب آ گئی پہاڑی نالوں میں پانی جمع ہوا تھا اور سناٹا تھا کہ اچانک مردوں اور عورتوں کی آوازیں بچوں کا شور اور مرخ کی بانگ سنائی دینے لگی میں نے کھڑکی سے جھاک کر باہر نہیں اوپر دیکھا وہاں مکان ہی مکان بنے ہوئے تھے تلے اوپر آگے پیچھے چھوٹے چھوٹے گھروں دے بے تلطیبی سے چنے ہوئے تھے یہ لداخ کے پہاڑوں میں چھپی ہوئی اس علاقے کی سب سے بڑی بود خانقاہ تھی خانقاہ کو یہاں گوم کہتے ہیں یہ ایک بہت پرانا۔ مگر بہت شاندار گومپا تھا جس کے گرد گردوں کی آبادی تھی کاریں کھڑی کرنے کے لیے بڑی جگہ بنائی گئی تھی کئی کاروں میں بہت سے غیر ملکی آئے ہوئے تھے گومپا میں داخلے کا ٹکٹ دس روپے ہے اور سیاحوں کا یہ شوق سیاحت پودھوں کی آمدنی کا وسیلہ بن گیا ہے یہ ہمس گومپا تھا لداخ کا سب سے بڑا علیشان اور مالدار گومپا کیونکہ اس سے وابستہ زمینیں بہت ہیں اور ان سے آمدنی بہت ہے بڑے بڑے لکڑی کے چوکٹوں والے دروازوں سے گزر کر بلکھاتی پتھریلی سیڑھیاں طے کر کے ہم اوپر گومپا کے دالان میں پہنچے اتنا بڑا دالان اور اتنا لمبا چوڑا پتھروں کا فرش کہ جب یہاں جون جولائی میں ہم اس کا میلہ ہوتا ہے اور سینکڑوں بودھ عورتیں اور مرد اپنا لداخی لباس پہن کر موسیقی کی تھاپ پر رقص کرتے ہیں تو تین طرف بنے ہوئے بالائی برآمدوں اور چوتھی طرف محل جیسی اونچی عمارت کے جھروکوں سے ہزارہ غیر ملکی ان کا نظارہ کرتے ہیں جب نہ یہ سڑکیں کھلی تھیں اور نہ ہوائی جہاز چلے تھے تو ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو بھی گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں آئے تھے گومپا کی نشستگاہ میں مجھے ان کی تصویر دکھائی گئی ہم اس گومپا کا اپنا بہت بڑا کتب خانہ ہے اس میں گوتم بدھ کے مجسموں پر سونا چڑھا ہوا ہے اور چاندی کے سوپا بنے ہوئے ہیں اونچی اونچی لکڑی کی چھتیں بہت اونچے روشن دانوں سے چھن کر آتی ہوئی دھوپ سارا سارا سال جلنے والے چراغ کپڑوں میں لپٹی ہوئی کتابیں دیواروں پر ہیں۔ بڑے بڑے برتنوں میں بھرا ہوا مقدس پانی پجاریوں کے کھانے کے لیے رکھا ہوا ستتو یہ تو گومپا کے اندر کی صورت تھی باہر برآمدے اور کوٹیاں بنی ہوئی تھیں جن میں لکڑی کے دھروں پر چرخیاں کھڑی تھیں ہر چرخی سے چار چار ہتے نکلے ہوئے تھے زائرین انہیں کو گھماتے ہیں ہمیں پتہ نہ تھا کہ کیوں گھماتے ہیں مگر اس روز جی نہ مانا اور ہم نے بھی وہ چرخیاں گھمانے کی ٹھانی میرے ساتھ اکبر لداخی تھے جو اس علاقے کو خوب جانتے ہیں ہم دونوں نے چرخیاں گھمانی شروع کی۔ آئیے آگے چلے اور انہیں گھماتے چلیے گھمائیے جی. اور جی. <laughs> ان کے گھمانے سے کیا ہوتا ہے یہ ثابت حاصل ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے ان کے اندر پڑے ہوئے پڑھ لیا ہو جیسے ہم تصدیق کماتے ہیں جی اچھا بظاہر یہ ڈھول جیسے ہیں جو چرخیوں پر لگے ہوئے ہیں جی اور اس میں چار چار ہتھتے نکلے ہوئے تاکہ انہیں گھما سکیں جی پالی میں گالبنت ہوگا لکھا ہوا ہے لکھے ہوئے اور یہ سنہرے نہایت چمکدار اور خوبصورت اور کام کیا ہوا ہے لیکن یہ تو چھوٹی چھوٹی چرخیاں ہیں اس کے آگے ہم چلے تو یہ پتھر چنے ہوئے اس کے اندر ایک اور بڑی چرخی یہ بہت بڑا ڈھول ہے یہ سو آپ مجھے گما رہے تھے گھماتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا گھومنے والا یہ ہے ہم لوگ چونکہ بہت اونچائی پر ہیں جہاں پہاڑی نالے ابھی جمے ہوئے ہیں یک, یک برف تو اس لیے یہاں آکسیجن کم ہے اور ذرا سی محنت کریں تو ہانپ جاتے ہیں چلیے ہانپنا منظور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا ثواب بھی تو کم آ جائے اصل میں یہ بھی بہت مشہور ہے کہ ایک زمانے میں جیزس کرائس یہاں تشویل آئے تھے اچھا کشمیر کے بارے میں تو ویسے بہت روایت حضرت عیسیٰ یہاں آئے ہوں گے تو اس یہاں کے بارے میں بلکہ کہتے ہیں ایک بہت ہی بڑا سیاح اور لیکھک رشین نکوسن محض اس لیے رشیا سے یہاں آیا تھا کہ اس کتاب کو حاصل کرے تو اس زمانے کا جو مینیجر تھا ہند مونسٹری کا جسے شخص کہتے ہیں اس نے سوچا کہ آج یہاں پہ انگریزوں کا اقتدار ہے کہیں وہ کتاب دیکھ لے تو انگریز کہیں گے صاحب یہ تو ہمارے زیارتگاہ ہے اور کھا جائے گا اسی خوب سے وہ کتاب تاریخی طور پر اچھا چلیے جب یہاں سے جا رہے ہیں تو کونے میں ایک چھوٹی سی چرخی لگی رہ گئی ہے اس جواب سے کیوں محروم رہ جا اور یہ اگلی صبح کی بات ہے سورج نکل رہا تھا دریائے سندھ کے نیلے پانی میں سونا گھل رہا تھا اور برہنہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے دھوپ ننگے پاؤں نیچے اترنے لگی تھی ہماری کار دریا کے کنارے چلتی چلتی جو ایک جگہ مڑی تو سامنے ایک نیا منظر کھلا پہاڑ کی چوٹی پر ایک پورا شہر آباد تھا در دریچے کلس اور مینار کھڑکیاں جھنڈیاں سیڑھیاں بہت اونچے اونچے دروازے اور پر پیج گلیاں میرے ساتھی اگر یقین نہ دلاتے تو میں اسے تصویر سمجھتا وہ کا دوسرا بڑا گومپا تھا ٹھیک سے گومپا جس کے اندر اس وقت صبح کی عبادت ہو رہی تھی چھوٹے بچے جوان طالب علم بوڑھے لاما یہ سب گا رہے تھے نہ ان کے سر سمجھ میں آ رہے تھے نہ ان کی تا مگر عبادت میں تقدس اور عقیدت کا احساس کوٹ کوٹ کر بھرا تھا ہماری کار کھاتی سڑک کے راستے وہاں بارہ ہزار فٹ اوپر ٹھیک سے گومپا کے صدر دروازے پہ پہنچی وہاں بھی غیر ملکی سیاح آ رہے تھے اور داخلے کی رقم جمع ہو رہی تھی اس رقم سے گومپے میں نئی نئی عمارتوں کا اضافہ کیا جا رہا تھا اور ایک تین منزلہ عمارت کے اندر سے تمام چھتیں نکال کر اس کے اندر گوتم بدھ کا بہت اونچا اور بالکل نیا مجسمہ بنایا گیا تھا جس پر سونے کا پانی لیپا گیا تھا गौतम की पेशानी चमक रही थी और नन्हे बच्चे जो बड़े होकर लामा बनेंगे झूम झूम कर गा रहे थे हम इन बच्चों की जमात में पहुंचे वही अंधेरी इमारत جس میں باہر کے رخ کھلتی ہوئی دو تین کھڑکیاں جن سے تاحد نگاہ نظر آتا ہوا ہمارا شیر دریا بچے بظاہر ہم سے بے نیاز لیکن دراصل ہم سے اچھی طرح باخبر اپنی صبح کی عبادت میں مصروف تھے لداخ کی اس خانقاہ میں لمبے لمبے کتھئی لباس پہنے یہ بچے اور یہ نوجوان کون ہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں بڑے ہو کر یہ کیا بنیں گے ہم نے ایک جوان سے بات کرنا چاہیے ڈرتے ڈرتے کہ خدا جانے یہ ہماری اردو سمجھ بھی پائے گا یا نہیں ہم نے وہی روایتی سوال کیا آپ کا کیا نام ہے چمبا شرب یہ جو یہ مونسٹری ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ٹھیک سے اچھا یہ کتنی پرانی ہے پانچ سو سال آپ خود یہاں کیا کرتے ہیں میں یہاں کتنے لوگ پڑھتے ہیں کتنے بچے اور بڑے ملا کر کل کتنے پڑھتے ہیں ابھی چھوٹے لوگ بیس کے قریب اور بڑے بڑے سو کے قریب ہو گئے اچھا یہ جو بچے پڑھ ہیں یہ بڑے ہو کے یہ کیا بنیں گے یہ اس گونپا میں پوجا پاٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو تعلیم نہیں ہوتی یہاں لڑکیوں کے نہیں ہوتی اچھا آپ کی جو لڑکی ہیں ان کی الگ تعلیم ہوتی ہے الگ دوسرے میں جو صرف لڑکے ابھی جو یہ پاٹ آپ کر رہے تھے یہ کیا تھا ابھی کوئی ہے اچھا صبح پوجا پاٹ کرنے تعلیم سکھانے سے پہلے یہ ان سب بچوں کو بالکل زبان یاد ہے اچھا سب سے چھوٹا بچہ جو ہے اس کی عمر کتنی ہوگی اس کی عمر پانچ چھ سال کی اچھا یعنی تعلیم پانچ چھ سال उम्र عمر میں شروع ہو جاتی ہے جی پانچ میں اور کتنے سال کی عمر میں تعلیم پوری ہوتی ہے ابھی یہ بیس سال کے عمر اپنا عمر جو ہے وہ بیس سال کا ہو جائے گا تب یہ اس کا جو تعلیم پورا ہو جائے گا اچھا آپ کا جو یہ مونسٹری ہے اس میں استاد کتنے ہیں آپ کے ابھی تین استاد تین استاد ہیں اچھا لداخ میں ایک تو یہاں تعلیم ہو رہی ہے اور بھی مونسٹریز ہیں جہاں تعلیم ہوتی ہے جی ہاں دوسرے مونسٹریوں میں بھی تعلیم ہوتی ہے جی کتنے ادب سے کہا اس نے جی ہاں تو طالب علم تھا اب ہم نے ایک بزرگ استاد سے بات کرنا چاہیے ہمیں یقین تھا کہ وہ ہماری اردو نہیں سمجھ پائیں گے وہی سوال کے آپ کا کیا نام ہے آپ اس میں کیا کرتے ہیں اور اب گفتگو آگے بڑھی بات ذرا تفصیل میں جانے لگی تو ضعیف استاد کو اپنی بات سمجھانے میں دشواری ہوئی لداخ میں میری سرنگ اگمو تھی. بہت اچھی خاتون ہیں میری اور بزرگ استاد کی مدد کو آ پہنچی میں استاد سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں گمبا میں تعلیم پانے کے بعد یہ جوان لاما کیسے بنتے ہیں لاما بننے کوئی. بدلتے ہیں یہ کبھی ڈیز ڈیس بھی جیسے پوجا ہوتے ہیں اس کے بعد دو دن کے سال کے بعد گجول بنتے اس کے بعد گلوگ بنتے کیا سارے لڑکے لاما بنتے ہیں یا کچھ تھوڑے لڑکے لاما بنتے ہیں کچھ تھوڑے تھوڑے سے, سے بنتے ان بچوں کو اپنی مرضی سے ہوتا ہے کہ یہ چاہے تو لامہ بنے چاہے تو نہ بنے کسی کی تو سے بنتے ہیں, کسی تو ماں باپ نے اچھا آپ کے علاقے میں سردی بہت ہوتی ہوگی جاڑا ہوتا ہوگا برف پڑتی ہوگی ان دنوں تعلیم ہوتی ہے یا بند ہو جاتی ہے کھولتے رہتے نام سب رہتے ہیں حیرت ہے اتنی بلندی پر جہاں ہر چیز جم جاتی ہوگی وہ ہوا بھی جس میں اکسیجن پہلے ہی کم ہے اس موسم میں بھی یہاں پہاڑ کی چوٹی پر زندگی رواں دواں رہتی ہوگی میں یہ سوچتا ہوا گوم پاس سے لوٹنے لگا بودھ راہبوں نے مکھن کی تازہ چائے پلائی باسی بسکٹ کھلائے اور ایک سفید باریک چادر میرے گلے میں ڈال دی کہ وہ میری حفاظت کی ضامین تھی وہ میری سلامتی کی خاطر تھی وہ چادر مجھے اس دریا کے کنارے کنارے لے جائے گی جو میری پشت سے بہتا آ رہا ہے جو میرے سامنے کھڑے ہوئے پہاڑوں میں گم ہو گیا ہے اور جو دریا نیچے میدانوں میں پہنچ کر اپنی چادر پھیلا دے گا اور لداخ کا یہ شیر دریا وہاں اس سرزمین پر سندھ دریا کہلائے گا میں گومپا سے لوٹ رہا تھا اور نو عمر بودھ لڑکیاں گا رہی تھیں گا رہی تھیں تاکہ انہیں نروان حاصل ہو گا رہی تھیں تاکہ انہیں بار بار جنم لینے کے چکر سے نجات ملے